الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد تعوض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ اپ دیکھ رہے ہیں احکام تجارت اور انشاءاللہ از وجل حسب معمول مفتی محمد علی ازغر اتاری مدنی مدلا علی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں آپ کے سوالات ہوں گے آپ کے جو بھی کاروبار کے حوالے سے لین کے حوالے سے مالی حوالے سے معاملات ہیں جس میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو رہنمائی مل جائے اور قرآن و حدیث میں اس کے حوالے سے کیا رہنمائی موجود ہے وہ آپ کو ایک مستند ذریعے سے مل جائے تو الحمد للہ آج دبادی ہمارا سلسلہ اسی حوالے سے درود پاک کی فضیلت سلسلے میں شامل کرتے ہیں نبی رحمت شفیع امداد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان زیشان ہے تم مجھ پر درود پڑھو اللہ رب العزت تم پر رحمت فرمائے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے مدنی چینل کے ناظرین مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور اس سوال کے ساتھ بڑھوں گا میں کہ جب ہم کاروباری حوالے سے یا معاملات کے مالی حوالے سے انویسٹمنٹ کے حوالے سے اور یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے یا کاروبار کرنا چاہتا ہے کوئی سورس آف انکم اختیار کرنا چاہتا ہے تو دو اصطلاحات ایسی ہیں جو بہت زیادہ اس میں استعمال ہوتی ہیں شریعت کے شرعی حوالے سے جب دو افراد آپس میں مل کے کام کرنا چاہتے ہیں ایک ہے شرکت اور دوسری ہے مداربت تو یہ مداربت کیا ہے شرکت کا تو کچھ نہ کچھ سمجھ میں آتا ہے اس کی تفصیلات بھی پیچھے بیان ہوتی رہی ہیں اگرچہ مداربت کی بھی استعمال ہوتی رہی ہے لیکن اس وقت میں اس حساب سے کے سامنے رکھ رہا ہوں سوال کہ وہ سب مداربت کیا چیز ہے یہ کیسے ہوتی ہے اور اس کے لیے جب ہم یہ کرنا چاہیں تو کیا اصول و ہیں کچھ فاعوذ بسم اللہ من وسلام سعیدیہ بسم سلیم الرحمن فاروز جب ایک شف کا پیسہ ہو اور ایک کی محنت ہو اور محنت کرنے والا کام لے کر چلے جی پیسہ دینے والا اپنا پیسہ دے کر فارغ ہو جائے کام میں اس کی انوالومنٹ نہ ہو یہ صورت مداربت کی کہلاتی ہے مداربت جو ہے وہ پارٹنرشپ جو دو افراد ملا کرتے ہیں کام کو دو افراد جب پیسے ملا کر کام شروع کرتے ہیں وہ شرکت ہوتی ہے شرکت سے مداربت کئی اعتبار سے مختلف ہے ایک مختلف ہونے کی وجہ تو یہ ہو گئی کہ دونوں پیسے نہیں ملاتے ایک کا پیسہ ہے ایک کی محنت ہے دوسری بات یہ ہے کہ شرکت کے اندر دونوں کی انوالومنٹ رہتی ہے دونوں کام میں دخل اندازی کرنے کا حق رکھتے ہیں مداربت کے اندر یہ حق نہیں ہوتا جو انویسٹر ہے وہ پیسے دوسرے کو دے کر فارغ ہو جاتا ہے اسے گائیڈ لائن دے دیتا ہے کہ تم نے کپڑے کا کام کرنا ہے یا میڈیسن کا کرنا ہے یا فلاں کرنا ہے یا کرنا ہے جو ورکر ہے جسے مدارف کہا جاتا ہے وہ اس بات کا پابند ہوتا ہے کہ جو گائیڈ لائن اسے دی گئی ہے اسی شعبے میں وہ کام کرے یہ نہیں ہے کہ اس کو کہا تھا کہ کپڑے کا کام کرنا ہے کوئی اور کام کرے یا شہر سے باہر کرے تو کس طریقے سے کام کرنا ہے گائیڈ لائن جو نا اسے دے دے گا اب وہ خود یہ کام لے کر چلے گا اور جتنا بھی اضافہ ہوگا وہ نفع کہلائے گا نفع کو یہ دونوں اپنے تناسب کے اعتبار سے طے کریں گے ٹھیک یعنی کتنے پرسنٹ مدارف کا ہوگا کتنے پرسنٹ انویسٹر جس کو رب المال کہتے ہیں اس کا ہوگا اب اسی تناسب سے نفع ملے گا لیکن ایک بات اور ہے وہ بات یہ ہے کہ شرکت کے اندر جب نقصان ہوتا ہے تو دونوں کو ہوتا ہے ٹھیک اور یعنی ایز پر کیپٹل دونوں نقصان برداشت کرتے ہیں ٹھیک ہے میں جی شرکت میں مداربت کا معاملہ مختلف ہے اور تفصیل طلب ہے مثال کے طور پر مداربت کے اندر ایک صورت یہ ہے کہ پہلے ہی لمحے نقصان ہو گیا اور کاروبار ختم کرنا پڑا نفا ہوا ہی نہیں ٹھیک ہے تو ظاہر بات نقصان کیپٹل سے پورا ہوگا اور سارا کا سارا نقصان جو ہے وہ انویسٹر پر آئے گا ٹھیک ہے دوسری صورت یہ بنی کہ نقصان ہوا ہے تین سال بعد جا کر ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے جو ہے یہ لوگ نفع لیتے رہے تقسیم کرتے رہے تو یہاں مدارف کو کہا جائے گا کہ جو نفع آپ نے لیا ہے وہ نفع واپس کرو وہ نفع یہ واپس کرے گا ٹھیک ہے اور نے اس کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ لمیٹڈ اگر مداربت ہو چھ مہینے کے لیے کی پھر اس کو رینیو کر لیا پھر رینیو کر لیا تو اب اگر کہیں جا کر نقصان ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو پھر وہ پیچھے کا جو نفع ہے سارے سالوں کا نہیں لیا جائے گا جب سے رینیو کیا اس وقت تک لیا جائے گا ٹھیک تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ نقصان ہو گیا اور کیپیٹل جو ہے وہ بھی کم پڑ گیا ہے مدارف کو یہ کہا جائے گا کہ آپ کام کو جاری رکھو اور آئندہ مستقبل میں جو نفع ہوگا پہلے اس سے نقصان پورا ہوگا اس کے بعد جو ہے وہ جو بھی نفع ہوگا تقسیم ہوگا تو جو مداربت کی وہ ہے نفہ بندی کا معاملہ ہے نفع تقسیم کرنے کا وہ تو بڑا سمپل ہے لیکن نقصان کا جو معاملہ ہے وہ تفصیل طلب ہے اور اکثر صورتوں میں یوں کہہ لیجئے کہ انویسٹر نقصان اٹھاتا ہے جبکہ شرکت کے اندر ایسا نہیں ہوتا شرکت کے اندر جس کا جتنا کیپیٹل ہوتا ہے اس کیپٹل کے حساب سے دونوں نقصان کو فیس کرتے ہیں نفع جو طے کیا ہوتا ہے شرکت کے اندر اس اعتبار سے نفع لیتے ہیں ٹھیک ہے یعنی شرکت اور مداربت جو ہے وہ ہیں تو الگ الگ اور ان کی جو تفصیلات آپ نے بیان کری وہ پھر اور مزید جدا ٹھیک ہے کال شامل کرتے ہیں جی کال سی محمد یوسف اختاری باب المدینہ کراچی سے میرا سوال یہ ہے کہ میں جو ہے کوئی کام کرنا چاہتا ہوں اگر اس کام پر میں نہ بیٹھوں صرف کسی کو بٹھاؤں اور اس کو اس کی سیلری دوں تو کیا اس کے دیگر نفع پر میرا اس دیگر نفے کو حاصل کرنا جائز ہوگا السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ جی دنیا بھر میں کیپٹلزم رائس ہے ٹھیک ہے کیپٹلزم یہی ہوتا ہے کہ جو کمپنی ہے وہ ورکر لے کے چلتے ہیں جی لیکن ورکر جو ہے وہ صرف اور صرف اپنا سیلری لیتے ہیں ٹھیک ہے کروڑ کروڑ نفع اربوں خبروں کا نفع مالکان کا ہوتا ہے اور وکر صرف سیلری لیتے ہیں صحیح تو شریعت کے اعتبار سے یہ نظام کوئی غلط نہیں ہے ٹھیک ہے یہ سیلری دے رہا تو چاہیے یہ ایک طریقہ کار ہے ٹھیک ہے بھائی آپ کے پاس دو راستے تھے یا تو آپ پیسے دیتے اعتماد کرتے ٹھیک مداخبت اختیار کر لیتے ٹھیک ہے دونوں دونوں جو نفع ان کا بڑھتا دونوں کا بڑھتا ٹھیک ہے آپ نے اسے صرف ملازم رکھا ہے عجیب رکھا ہے تو آپ صرف سیلری کا ہی مستحق ہے اور باقی کام آپ کا ہے جب کام بڑھے گا اتنا زیادہ گروتھ ہوگا وہ آپ کا نقصان ہوگا وہ آپ کا اس کا کام صرف دکان پہ آ کر بیٹھنا جب سارا رسک آپ کے ذمہ ہے تو آپ نفع لے رہے ہیں اس میں کیا برائی ہے کوئی برائی نہیں یعنی تیش اللہ کام کرے گا وہ اور اس کے برعکس جو اس کی تنخواہ تے ہوئی ہے وہ لے گا بالکل ٹھیک صرف ہی لے گا جی یعنی اگر سیٹ اپنی مرضی سے کچھ دیتا ہے الگ بات ہے لیکن یہ نہیں کر سکتا میں تو اتنے کام کرتا ہوں اتنے کرتا ہوں تھوڑا سا خرچہ ٹھیک ہے انکم اتنی بڑھ گئی ہے تو اب مجھے سیلری مطلب مجھے زیادہ پیسے تو یہ نہیں تقاضا کر سکتے تقاضا کر سکتا ہے ٹھیک ہے میں نے یہ منع نہیں کیا ٹھیک ہے تقاضا کر سکتا ہے سیلری ایک لاکھ ہے تو ایک کروڑ مانگ لے ٹھیک ہے تقاضا کرنا اس کا حق ہے ٹھیک ہے لیکن بعض لوگ کیا ہوتے ہیں وہ نفسیاتی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے سوچتے ہیں سارا کام تو کر رہا ہوں چلو جیب میں پیسہ ڈال دیے چوری چھپے تو ان کی اس نفسیاتی کمزوری کے تعلق سے میں نے عرض کیا ہے وہ اب اپنے ذہن نہ بنائیں کہ جناب سارا کام ان کا ہے ان کی محنت ہے ان کی محنت ہے انہوں نے درد عرض سے کہ انہیں سیلری مل رہی ہے مالکان کا اعتماد بڑا ہے آگے کے جو پروموشنز ہیں اس میں بھی بہتری نظر آئے گی تو جو دیانت کا حق ہے دنیا میں بھی مل جاتا ہے دنیا میں نہ بھی ملے تو آخرت تو موجود ہے ٹھیک ہے مجھ سے آپ نے جو فرمایا تھوڑے بہت رکھ لیتا اور اس کو اپنے طور پہ جواز بھی فراہم کر لیا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جی اس فیکٹری والے نے میری فلاں چیز جو ہے نا یوں کر لی تھی فلاں تو میں چلا جاؤں ٹھیک ہے تو یہ طریقے صحیح نہیں ہیں ٹھیک اگلی کال دیجیے لمت سے بات کر رہا ہوں بہاول پور پنجاب سے میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے دو لوگوں نے مل کے ایک کاروبار شروع کیا ہم نے اس میں ون ملین کی رقم دونوں نے ملائی اس کے اندر اور کاروبار سٹارٹ کر لیا اس کی تحریر ہم نے ایک کاغذ کے اوپر لکھ لی تاکہ بوقع ضرورت کام آئے اس تحریر کے اندر ایک شک بھی تھی کہ کم از کم ایک سال تک کوئی بھی فریق اس کاروبار کو ختم نہیں کر سکتا اب تقریباً پہلے فریق نے کوئی دو ماہ بعد اس کاروبار کو اپنے طور پر ختم کر دیا سارے حساب کتاب کرنے کے بعد بتایا کہ تمہاری ایک دس لاکھ روپے کی رقم کے اوپر سینتیس ہزار جو ہے وہ پروفیٹ ہے جو میں تمہیں ایک مہینے بعد پروفرٹ ساری رقم لوٹا دوں میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو پروفٹ کی رقم اس نے خود ہی سے سارا حساب کتاب لگا کے میں بتایا یہ لینا جائز ہے کہ نہ جائز ٹھیک ہے دیکھیں یہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں اس سے تو انہوں نے یہ کہا کہ دونوں نے ملا کر جی کام کیا جی تو دونوں کے پیسے تھے اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی انوالومنٹ نہیں تھی یہ سلیپنگ پارٹنر تھے جی سارا کام اس کے ہی ہاتھ میں تھا تو اب دو سوال ہیں یہاں پر ایک تو یہ کہ اس نے ارض خود ختم کر دیا ٹھیک دوسری صورت یہ ہے کہ جو حساب اس نے منایا اس پر کیا اعتماد کرے یا نہیں کرے دیکھیے شرکت کے اندر ضرور ایسا ہوتا ہے کہ آپ لمٹ مقرر کر لیتے ہیں کہ اتنے عرصے کے لیے آپ یہ پارٹنرشپ کریں گے بانڈ ہے لیکن اس کو ختم کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے یہ حد مقرر کرنا ہے بار سے ہے نا کہ اس کے بعد ہم نہیں کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد جو بھی ہوگا نہیں کریں گے یہ بھی ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے بھی ختم کرنے کی گنجائش موجود ہوتی ہے ٹھیک ہے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوتا کہ یہ ختم ہو ہی نہیں سکتی ٹھیک ہے تو ختم کرنے کی گنجائش موجود ہوتی ہے ٹھیک ہے پہلا مسئلہ کلیئر ہوا جی دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو نفع انہوں نے بنایا تو ایک تو یہ شرکت کے اصول ہیں اس کے تحت بنایا تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے تحت انہوں نے مائنس پلس بالکل صحیح کر کے بنایا جو نفع دونوں کے درمیان طے ہوا تھا اس کے مطابق بنایا تو وہ ٹھیک بنایا ہوگا اگر ان کو یہ اعتراض ہے کہ طے شدہ فارمولے کے مطابق نہیں بنایا تو کرا چیکنگ کر لیں ٹھیک ہے اور اگر ان کو یہ اعتراض ہے کہ نفع اس موقع پر ان کو ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے ٹھیک ہے کیا انہوں نے معاہدے کے خلاف ورزی کی ہے تو یہ جدا مانا بات ہے جب کام ختم ہوگا تو نفع یہ تو اچھی بات ہے کہ نفع ہوا ہے ٹھیک ہے ورنہ یہ ہوتا ہے کہ دو مہینے کے بنیاد پر جو کام ہوتا ہے تو شروع کے مہینوں میں تو جو اخراجات ہوتے ہیں اسٹیج ہوتا کاروبار کا وہ نکالنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ اس کو دیکھ لیں دو شیخے تو آپ نے بیان فرمائی ایک شیخ ہوتی ہے کہ جو یہ بنا رہا ہے کاروبار کا حساب کتاب کر رہا ہے تو اس کی بیانداری پہ شک کیا جاتا ہے تو اس حوالے سے کیا کیا جائے دیکھیں شک کرنا ایک چیز ہوتی ہے اور بندے کے ذہن میں یہ احساس ہونا کہ کراس چیک کرنا چاہیے مجھے ٹھیک ہے سامنے والے کا رائٹ ہوتا ہے اس کا پیسہ لگا ہوا ہے اس کو رائٹ ہے کہ وہ کراس چیک کروائے اور کراس چیک کروانا کوئی بری بات نہیں ہے آپ دیکھتے ہیں کمپنی کے اندر کیا نظام ہوتا ہے ٹھیک ہے کمپنی کے اندر انٹرنل آڈٹ ہوتا آڈیٹ ہوتا ہے ایکسٹرنل آڈیٹ ہوتا ہے پھر اگر وہ کسی ریگولیٹر کے مات ہے تو تو ریگولیٹر کا آڈیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کراس چیک کرنا کوئی بری بات نہیں ہے ٹھیک ہے تو جو کام لے کر چل رہا ہے اس کو بھی چاہیے کہ ہر چیز کا حساب کتاب رکھے ٹھیک اور جو سلیپنگ پارٹنر ہے اس کا یہ حق ہے کہ وہ پتائے کہ بھی حساب کتاب دکھاؤ مجھے ٹھیک ہے لڑنے کی کوئی بات نہیں ہوتی ٹھیک ہے جو حساب کتاب مانگ رہا ہے اسے حساب کتاب بھیج دینا چاہیے ٹھیک ہے اگلی کال دیجیے ہم سوال ہے میں نے کچھ چینی رکھی ہوئی ہے تاکہ یہ کچھ مہنگی ہو جائے تو کیا یہ رکھنا جائز ہے نا جائز ٹھیک ہے جی چینی جمع کی ہے آپ نے دیکھیں قحط جب پڑا ہو تو ان ایام کے اندر جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان کو ذخیرہ اندوزے کرنا جائز نہیں ہوتا لیکن چینی کا جو معاملہ ہے اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر چینی لوگوں نے لے تو لی ہوتی ہے لیکن چینی ان کے پاس ہوتی نہیں ہے ان کے پاس اگر ڈیو ہوتا ہے ڈیو لے کر چل رہے ہوتے ہیں تو اب آپ کے پاس ڈیو ہے تو چینی کہاں ہے یہ تو نہیں کہ جناب صرف ڈیو جاری کر دیا چینی پیچھے کچھ ہے ہی نہیں پیچھے کچھ بھی موجود نہیں ہے یا پھر یہ ہے کہ جب آپ بیچیں گے پہلا سوال تو پورا ہوا کہ جناب قید کی صورتحال نہ ہو تو کھانے پینے کے اشیاء کو بھی ذخیرہ مطلب کہ روک کر رکھا جا سکتا ہے اور سٹاک کیا جا سکتا اور یہ اسٹاک کرنا میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ معاشرتی ضرورت بھی ہے اب گندم جو ہے وہ آتے ہی بک جائے تو لوگ جو ہے نا کہاں پورا کریں گے بگڑنے کا مطلب یہ ہے کہ باہر ملک لوگ چلی جاتی ہے تو رکھی جاتی ہے تاکہ پورا سال جو چلتا رہے اب دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب یہ بیچیں گے تو اگر تو ان کے پاس ڈیو ہیں تو دیکھا جائے گا کہ جو مال انہوں نے خریدا تھا اس پر قبضہ کیا ہے نہیں کیا عام طور پر چینی وغیرہ یان ہو گیا اس طرح کی جو چیزیں ہیں بس ڈیو آگے سے آگے چل رہے ہوتے ہیں جو مال خریدا گیا ہے اس پر قبضہ لوگ نہیں کر رہے ہوتے <تصفيق> حالانکہ جو چیز خریدی گئی ہے اس پر قبضہ کر کے آگے بیچنے کا حکم ہے تاکید بیان کی گئی ہے کھانے پینے کی اشیاء میں تو یہ تاکید اور زیادہ بڑھ جاتی ہے مخص یہ جیسا آپ نے جواب ارشاد فرمایا کہ ان کی تو وضاحت ہو گئی کہ کھانے پینے کی اشیاء غیر قحط کے زمانے میں اسٹاپ کی جا سکتی ہیں اور یہ جائز ہے لیکن اب ہوتا یہ کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وہ یعنی یوں کہہ لیں کہ وہ کھانے پینے کی اس انداز کی تو اشیاء نہیں ہیں کہ اس سے قحط پڑ جائے گا یا بھوک کا دور شروع ہو جائے گا لیکن ایک اسٹاک کا ایک تو یہ ہے نا کہ دکاندار اسٹاک کر رہا ہے ایک یہ ہے کہ کچھ افراد مل جاتے ہیں بہت بڑے بڑے ویپاری مل جاتے ہیں وہ کسی ایک چیز کو خریدنا مارکیٹ سے شروع کر دیتے ہیں اب گویا کہ انہوں نے پورے شہر کی یا پورے ملک کی وہ چیز ایک بڑی مقدار میں خرید لی کہ اس کا شارٹ فال آ گیا ہے مارکیٹ میں جب شارٹ فال آتا ہے تو وہ چیز مہنگی ہو جاتی ہے اور اتنی مہنگی ہو جاتی ہے صبر سے بھی زیادہ ہوتی ہے اور پھر کیونکہ انسانی ضروریات تو بہرحال ہیں تو لوگ اسے مہنگا خریدنے پہ مجبور ہوتے ہیں تو کیا اس کی بھی اجازت ہوگی دیکھیں اس حوالے سے حل موجود ہے ٹھیک ہے ریاست کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ جس چیز کے حوالے سے قانون جاری کرنا چاہے قانون جاری کر سکتی ہے کہ ان ان چیزوں کے اندر اس اسٹاک کی ہرگز اجازت نہیں ہے تو جہاں جس جائز بات سے ملکی قانون روکتا ہو تو اس پر جو ہے وہ عمل کرنا بھی واجب ہو جاتا ہے आ, ایسا دیکھیں اناج وغیرہ میں تو نہیں ہوتا کہ پورے پاکستان کا اناج دو اور چار آدمیوں کے پاس آ جائے نہ اتنی کیپیسٹی ہو گئی رکھنے کے لیے کچھ آئٹم ایسے ہوتے ہیں جن میں منوپلی ہوتی ہے مثال کے طور پر کوئی کاغذ آ رہا ہے بائر سے تو دو تین پارٹیاں ہوں گی کوئی ہارڈ ویئر کا سامان آ رہا ہے کوئی ایسی چیزیں آ رہی ہیں تو ان میں ایسا ہوتا ہے کہ منو ہوتی ہے اور لوگ اپنے ریٹ لے کے چل رہے ہوتے ہیں کسی ملکی قانون سے نہ ٹکراتے ہوں تو کوئی ہرشت نہیں ہے ٹھیک ہے ہر آدمی کی ایک, ایک کاروباری لائن ہوتی ہے بعض اوقات چیز بکری ہوتی ہے کوالٹی پر ٹھیک ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر جو ہے وہ آپ ٹائل کو لے لیں جی جی اب ٹائل تو ہزار طرح کی ہوتی ہیں فلور ٹائل جو ہے فلور ٹائل اب کوئی ٹائل جو نا وہ مشہور ہو جائے ٹھیک ہے اور آتی ہے باہر سے ٹھیک ہے تو جس کے پاس جنسی ہے اس کو فائدہ پہنچے گا نا بالکل اس کی منوفلی بنے گی بالکل بنے گی یہ صورت میں مشہور ہو گئی لوگوں نے اس پہ اعتماد کرنا شروع کر دیا اور اس کا وہ کلر یا ڈیزائن پسند ہو گیا تو اب اس جیسا کوئی لے کر آئے گا جب آئے گا ٹھیک ہے لیکن اس دوران تو اس کی ہوتی ہے اس کا ریٹ چل رہا ہوتا تو کاروبار کی جو حقیقت ہے اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے بعض کا اچانک کسی چیز کا جو ہے شاٹ فال جاتا ہے لیکن کسی ایک کے پاس مال موجود ہوتا ہے یا کوئی ایک منگوارہ ہوتا ہے خاص طور پر وہ مال جو باہر سے آتے ہیں جی تو اس کے اندر تو یہی ہوتا ہے کہ جس کی پہنچ ہوتی ہے جس کی لائن مضبوط ہوتی ہے وہ چھایا ہوتا ہے مارکیٹ میں اور سب لوگ اسی سے لے رہے ہوتے ہیں وہی ریٹ نکال رہا ہوتا ہے سب چیزیں ہوتی ہیں تو فی الحقیقت کچھ شریعت سے متصادم کی چیزیں نہیں ہے ٹھیک یہ کاروباری معاملات ہیں کاروبار ہوتا ہے اس طرح ٹھیک ہے اور وے میں یا معاشی وے میں اگر ہم کہیں تو اس پہ عوام کی سہولت کے لیے ریلیف کے لیے اس کا طریقہ کار موجود ہے اس کو اپنایا جا سکتا ہے ریاست کہیں اگر دیکھتی ہے کہ لوگوں پر مشکلات ہو رہی ہیں قوانین بنا سکتی ہے اور بناتی بھی رہتی ہے ٹھیک اگلی کال دیجیے میں ظاہر ساری بات کر رہا ہوں سیال سے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ڈاکٹر اسلامی ہماری یہ رہنمائی کے لیے ہر وقت کوشاں اللہ تعالیٰ داخلہ اسلامی کو دن دگنی راج دگنی ترقی عطا فرمائے میرا سوال یہ ہے کہ میرے ایک دوست ہیں وہ کاروبار کرتے وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی میں ان کو کچھ پیسے دوں یعنی دو لاکھ یا تین لاکھ کی رقم دے دوں تو وہ مجھے مہانہ پندرہ ہزار یا دس جو ہمیں طے ہوگا وہ مجھے پروفٹ دیں گے اور وہ کہتے ہیں کہ میں جب چاہوں اپنی رقم کو واپس لے سکتا ہوں تو کیا اس میں یہ شہری طور پر جائز ہے کہ میں ان کو رقم اس میں بعد میں سے کرتا اور بعد جب ان بھی ختم کرنا چاہوں اپنا ایگریمنٹ وغیرہ تو میں ایگریمنٹ ختم کر کے رقم واپس لے لیتے رہنمائی فرما دے اللہ تعالیٰ آپ کو برقدے دیکھیں آپ نے اسی غلطی کو دہرایا ہے جس کی تصحیح ہم کئی دفعہ کر چکے ہیں کہ شرکت دو افراد مل کر کام کرے پیسہ ملا کر یا ایک کا پیسہ ہو ایک کی محنت ہو دونوں ہی صورتوں کے اندر یہ ضروری ہے کہ جو نفع ہوگا وہ تناسب میں تے ہوگا فگر میں تے نہیں ہوگا پرسنٹیج, پرسنٹیج ہوگی پرسنٹیج میں ہوگا کہ بھئی اتنے فیصد نفع ہوگا چہلی بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی شاید ہی کوئی تاجر ایسا ہو جو ہر مہینے کلوزنگ کرتا ہو انہوں نے کام شروع کیا اور ہر مہینے جناب نفع مقرر ہو جائے کہ ہر مہینے اتنے دینے یہ بھی جائز نہیں ہے نفع ہوتا ہے کاروبار کی گروتھ پر ہو سکتا ہے اس ایک مہینے اتنا نفع ہی نہ ہو ठीक. تو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ جناب اتنے ہزار ہر مہینے دینے یا اتنے سو دینے اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ جناب ہر مہینے اتنے فیصد دینے نہیں مہینوں کے ساتھ باؤنڈ نہیں کرنا جب بھی کلوزنگ ہوگی آپ نے طے کر لیا کہ تناسب یہ ہوگا آپ کی رقم اتنی ہے میری رقم اتنی ہے کاروبار بھی چلتا ہوا نہیں ہے نئے سر سے کام شروع کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ جب بھی کلوزنگ ہوگی تو نفع نقصان کا جو حساب ہوگا اس تناسب سے ہوگا نقصان کا جو شرکت میں کیپٹل کے حساب سے ہوتا ہے ٹھیک ہے اور نفع کا جو مقررہ شدہ فارمولہ ہے اس کے حساب سے ہوگا تو بات یہ ہے کہ آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ دعوت اسلامی ماشاءاللہ الحمدللہ Uh, سہولت دے رہی ہے تو دیکھیے سہولت کے اندر یہ ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ تھوڑا آگے بڑھیں یا آپ نے ہمت کی فون کر کے مسئلہ پوچھا کچھ uh, اس میں ایسی چیزیں سامنے آئی جن پر تحفظات ہیں تو آپ جو ایگریمنٹ کرنے لگے ہیں وہ ایگریمنٹ ہی دارالفتار سے رہنمائی لے کر کریں کچھ so اصول حاصل کر لیں اصول حاصل کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ وہ اگریمنٹ کریں اور اس کے بعد پھر دوبارہ وہ اگریمنٹ دکھا دیں فائنلی کہ اب ہم یہ اگریمنٹ کرنے لگے ہیں تو اس سے وہ چیز جو آپ کی سوچ کے اندر ہے وہ سیز وہ چیز عملی اعتبار سے جو ہے وہ درست طریقے سے ڈھل جائے گی سبحان اس سے آپ نے بڑا پیارا مشورہ دیا کچھ قدم دعوت اسلامی نے بڑھائے کچھ قدم آپ بھی بڑھائے یہ اگر یہ دوسرے جو ان کے پارٹنر ہیں یا جو بھی جس کے ساتھ کام کرنا چاہ رہا ہے اس کو بھی لیا جائیں تو اور زیادہ اچھا ہے بالکل ٹھیک ہے بہت اچھا رہے گا ٹھیک ہے اگلی کال دیجیے کہ کہ جس دن سودا ہو رہا ہے اسی دن اسی لمحے وہیں کھڑے کھڑے سودا فائنل کرنے سے پہلے قیمت مقرر ہو جانا ضروری ہے یہ نہیں ہوتا کہ چیز تو میں نے بیچ دی ہے اور اس کے ریٹ بعد میں طے کریں گے تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ دکاندار کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ ریٹ بعد میں گر جائے گا ٹھیک ہے اور شاید اس کا مفاد یہ بھی ہو کہ فوری پیسے نہ دینے پڑے ٹھیک ہے تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے سودے کے وقت ریٹ طے کرنا ضروری ہے ریٹ طے کر, کر ہی سودا ہونا ضروری ہے چاہے بڑھے چاہے گھٹے کسی بھی صورت میں ریٹ فور اسی وقت طے کریں سودے سودا اسی وقت ہوگا جب ریٹ مقرر ہوں گے ٹھیک اگر ایسا نہ کیا تو شرن ایسا کرنا جائز نہیں ہے ٹھیک ہے اگلی کال دیجیے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی جب کے ساتھ کام شروع کرتا ہے اور وہ کہتا ہے جی میں آپ کو پیسے بھیجتا ہوں آپ مجھے گاڑی بھیجیں تو وہ پھر پیسے بھیجنے کے بعد کچھ ٹائم کے بعد وہ جس آدمی کو اس نے پیسے بھیجے ہیں اس آدمی نے اس کے بعد گاڑی پرچیز کر لیا لیکن وہ تھوڑے ٹائم کے بعد وہ آدمی پیسے بھیجنے والا کہتا ہے کہ میں گاڑی نہیں لیتا آپ مجھے پیسے ریٹرن کرو تو عام روٹین میں جو ہوتا ہے اپنے بات سے پیچھے ہٹتا ہے اس کو پیسے ریٹرن نہیں ہوتے تو کیا یہ کام صحیح ہے یا نہیں دیکھیں جو انہوں نے بیان کیا ہے کہ پیسے بیچتا ہے گاڑے لینے گاڑی لینی ہوتی ہے گاڑی یہ رکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد اس گاڑی کا کیا, کیا کرتے ہیں مطلب یا آگے کرایے پہ چلانی ہوتی ہے یا آگے بیچنی ہوتی ہے سامنے والے نے کیا کرنا ہوتا ہے اتنا کہ پیسے اس کے تھے گاڑی آپ نے لی ہے آپ یا تم مدارب ہیں یا وکیل ہیں جو کچھ بھی ہیں گاڑی کے ہمارے ایک شخص ہو گیا اب وہ کہتا ہے کہ میں نہیں لینی تو بولے یہ آپ کی گاڑی کھڑی ہے آپ جو چاہے کریں تو یہ اس کا حل ہے بتایا گیا کہ جیسے گاڑی بک کرائی گاڑی بک کرائی لیکن جس وقت اس کی ڈلیوری کا وقت آیا ریسیونگ کا وقت آیا تو اس وقت انکار کر دیا کہ مجھے گاڑی نہیں خریدنی یا مجھے نہیں لینی جو مجھے بتایا گیا تو اب جو ہے وہ پیسے جب یعنی بیانہ ضبط ہو جاتا ہے اس کے حوالے سے پوچھا گیا دیکھیے بیانہ جب کرنے کی گنجائش تو نہیں ہے اور اس شخص پر بھی لازم ہے کہ جو اس نے معاہدہ کیا تھا اس کی پاسداری کرے اور اس چیز کو خریدے خرید کر لے جائے جو بیانہ ضبط ہو رہا ہے اگر وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ جناب اس نے انکار اس لیے کیا ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ چیز سستی ہو گئی ٹھیک ہے تو اس کو نقصان ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو بھائی آپ یہ چیز لے لو اور مارکیٹ میں بھیج دو جا کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ نقصان برداشت کر لو لیکن بیانے کی ضبطی جائز نہیں ہے صحیح. اگلی کال دیجیے جنید رضا تاریخ سے ہمیں تجارت سلسلے میں مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ یہ گائے اور کو حصے پر دینا یہ کیسا ہے گائے اور حصے پر دینا ٹھیک ہے اور سر پہلا سوال جس موضوع پر ہو جائے نا تو پھر ہمارے ناظرین اسی موضوع کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں اچھی بات ہے تو آج ہے شرکت اور حصوں کے مسائل ٹھیک تو کئی مرتبہ ہم نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ گائیں اور بھینسوں کو حصوں پر یا شرکت پر یا شراکت پر یا پارٹنرشپ پر دینے کا کیا صحیح طریقہ ہے جی سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ جب گائیں کسی کو دیں گے تو خرید کر دیں گے یا آپ کے پاس پہلے سے پیسے موجود ہوں گے یا گائے موجود ہوگی پہلے سے ٹھیک ہے تو ایسی کوئی صورت بنا لی جائے کہ مثال کے طور پر ایک لاکھ روپے کی گائے آنی ہے آپ نے پچاس ہزار روپے اس کو دے دیے اور کہا کہ ہم دونوں مل کے گائے خریدتے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے یا گائیں آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے تب بھی آپ اس کو پچاس ہزار دے دیں ٹھیک کہ بھئی یہ قرضہ لے لو ٹھیک اس نے قرضہ لے لیا اور وہ گائیں آدھی آپ سے خرید لی سوری پچاس ہزار روپے آپ کے پاس دوبارہ آ جائیں گے ٹھیک ہے تھوڑے دیر کے لیے اس کے پاس گئے بطور قرض گئے پھر آدھی گائے کی قیمت کے طور پر واپس آ گئے ٹھیک ہے اب گائے دونوں افراد کی ہو گئی ٹھیک ہے دونوں اس کے مالک ہیں صحیح. جو اخراجات ہوں گے کھانے پینے کے دونوں کے اوپر آئیں گے صحیح. جو اس سے فوائد ہوں گے اس کا کوئی بچھڑا ہوتا ہے یا دودھ آتا ہے ان فوائد سے بھی دونوں فائدہ اٹھائیں گے صحیح. یہ سب سے بہترین طریقہ ہے صحیح. اس کے علاوہ اکثر وہ طریقے ہیں 99% کہ جس میں لوگ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک تو یہ ایک درست طریقہ آپ کو بتا دیے گا اس کو فالو کر لیں انشاءاللہ شاء اللہ رہے گی برکت بھی ہوگی انشاءاللہ اگلی کال دیجئے میں نے ایک شخص کو پچاس ہزار روپیے چار مہینے کے معاہدے پہ دیے ہیں اور ماہانہ پچیس سو روپئے دینے کا طے ہوا ہے کیا یہ مداحت کہلائے گا یا نہیں دیکھیں یہ تو سودی طریقہ ہے کہ لوگ جو ہے نہ جانے کیوں نہیں سمجھ رہے کہ سود کیا ہوتا ہے سود یہی تو ہوتا ہے کہ آپ کسی کو پیسے دیں اور جو ہے وہ فکس کر لیں کہ اتنا آپ مجھے نفع ملنا چاہیے کاروبار تو نہیں ہے نا کاروبار ہے لا لیں سود آرام ہے کاروبار ہوتا ہے ریالٹی بنیاد پر نفع ہوا تو نفع ہوگا جتنا نفع ہوا ایک چونی نفع ہوا چونی نفع کلائے گا ٹھیک پانچ روپے ہوئے تو پانچ روپے نفع کلائے گا تو فکس کر لینا کہ جناب مجھے نفع چاہیے ہی چاہیے کاروبار میں ہو یا نہ ہو یہ جائز نہیں ہے سود ہی کی قسم ہے اور ایسے معاملات سے بچنا ضروری ہے ایسے نفع کو حاصل نہ کیا جائے اگر حاصل کر لیا ہے کسی نے صدقہ کرنا واجب ہے بغیر ثواب کی نیت کا صدقہ کیا جائے گا اگلی کال دیجیے مسئلہ یہ پوچھنا تھا کیا کہ آدمی اندازے سے زفات دے سکتا ہے سامان بہت زیادہ ہو سکتا ہے دیکھیے اندازے میں نقصان یہ ہے کہ زکات نکالنی زیادہ ہو اور نکلے کم اگر یہ امکان ہے تو جائز نہیں ہوگا اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے دکان میں زیادہ سے زیادہ سے زیادہ مال ہوگا پچیس لاکھ کا لیکن میں پھر بھی تیس لاکھ کا اس کو بنا کے زکات نکال لیتا ہوں تیس لاکھ کی ٹھیک تو آپ نے ایک تو آپ کی سوچ سمجھ صحیح ہو آپ کا اندازہ لگانا صحیح ہو پتہ چل چلے کہ جناب آپ جب بھی اندازہ لگاتے ہیں غلطی ہی کرتے ہیں آپ اپنے آپ کو کتنا صحیح سمجھ رہے ہوں لیکن آپ کے اندازے غلط ثابت ہوتے ہیں ایسا بھی نہیں ہے تب بھی اندازہ لگانے کی اجازت نہیں دی جائے گی جب ایک بڑا ماہر دکاندار اور بالکل وہ اندازہ لگایا اس طرح کا وہ اندازہ لگا بھی چکا ہے بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ اندازہ تکے پہ لگایا جا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے بے بھی ہاں ابھی ہم نے پچھلے سال تو کلوزنگ کی تھی ٹھیک ہے اور اس کے بعد تو ہم نے اتنا مال ڈالا ہے لہٰذا اس سے زیادہ تو ہی نہیں سکتا ٹھیک ہے یہ اندازہ ہے کسی نہ کسی چیز کے اوپر ٹھیک ہے ایسے کوئی بنیاد ہے اس اندازے میں بھی ٹھیک تو جہاں اندازوں میں بھی کوئی نہ کوئی بنیاد ہو تو غلطی اور خطا کے چانس کم ہوتے ہیں ورنہ تو بندہ سوچ رہا ہوتا ہے نہیں کہ یہ صورتحال تو یوں ہوگی یوں ہوگی یوں ہوگی ایکچول صورتحال کچھ ہوتی ہے اس میں اطمینان بھی نہیں ہو پائے گا نا جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ وہ ایک ون پرسینٹ شکی کیفیت رہے گی ایک دفعہ کرنا پڑے گا آپ تھوڑا سا حافظ لگا لیں اگر تو آئندہ سال اس کو کنٹینیو کرتے رہے یعنی آئندہ سال صرف یہ کنٹینیو کرتے رہے کہ مال کتنے کا مزید آیا ہے ٹھیک ہے آپ نے حساب لگا لیا جی بیس لاکھ کا مال ہے اور اگلے سال تک دس لاکھ کا مزید آیا ٹھیک ہے اور اتنے کا بکا ٹھیک ہے تو مائنس پلس کر کے اندازہ ہو جائے گا کتنا مال موجود ہے یعنی سفے پہ جو ہے وہ گویا کہ حساب ہو جائے گا باقاعدہ اس کی ٹائم ضرور لگے گا لیکن ہو جائے گا ٹھیک ہے اگلی کال دیجیے میرا نام محمد جعفر اطوالی ہے میں باب المدینہ کراچی سے سوال عرض کر رہا ہوں مجھے مفتی علی اصغر بھائی سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ یہ ایک روایت جو ہم سنتے ہیں کہ کل بروز قیامت بعض گناہوں کا کفارہ صرف اور صرف جو فکر معاش کے اندر یا معاش کے حصول کے لیے جو تقدو کی جاتی ہے جو کوشش کی جاتی ہے وہی ان گناہوں کا کفارہ بنیں گے اس سے کیا مراد ہے دوسری بات یہ کہ جو بعض جو اسلامی بھائی ہیں یا بعض لوگوں کا یہ ذہن بن جاتا ہے کہ جو روٹین کے اندر کچھ نیک کام کرنے کی جو عادت ہوتی ہے تو ان کو یہ دماغ میں بات جڑ پکڑ لیتی ہے کہ پُن پناہ کام کریں گے تو یہ ہمارے کاروبار میں برکت ہوگی تو یہ ہمارا نفع زیادہ ہوگا تو اس سے یہ کیا یعنی کہ طریقہ درست یعنی کہ ٹھیک ہے جی دو سوال کریں آپ نے ہاں دیکھیں کاروبار کرنے کے اندر سستی اور کاہلی کا توڑ تو ہے نا ایک جی وہ آدمی ہے جو کچھ کرنا ہی پسند نہیں کرتا اور کوئی ہلجل پسند نہیں کرتا جی اب ہمارے ملک کے اندر جو حالات ہیں اور جو جرائم ہیں تو ان جرائم میں دو طرح کے لوگ ملوث ہوتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جو جرائم یعنی جو مجرموں کو سپورٹ کرتے ہیں اور بڑی بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں تو مچھلیاں کے ہاتھی ہوتے ہیں ٹھیک جی ہے اور ایک وہ ہوتے ہیں جو عملی طور پر جرم کرتے ہیں دیکھا جائے تو ان عملی طرف جرم کرنے والوں کی بڑی تعداد وہ ہوتی ہے جو ایک غریب معاشرے سے تعلق رکھ رہے ہوتے ہیں کیا ہے کہ ان کو کام یا تو بے روزگار رہتے ہیں غلط صحبت مل جائے غلط صحبت مل جاتی ہے کوئی موقع ملا چلو جرم کی طرف چلے گئے تو, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جناب محنت کے بجائے مفت کا کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے وہ چاہتے کہ مفت کا کھائیں بیٹھے بیٹھے کھائیں محنت کم کریں یاشی زیادہ ملے کاروبار جب بندہ کرتا ہے تو محنت مزدوری خون پسینہ بہانا یہ تمام چیزوں وہ کرتا ہے تو اس میں مشقت ہے ٹھیک اور جب اس میں مشقت ہے تو یقینی طور پر اس میں اجر کے مواقع بھی موجود ہیں ٹھیک اجر کے مواقع جب جبھی ملیں گے جب اچھی نیتیں پائی جائیں گی ٹھیک مثال کے طور پر کوئی اس لیے کاروبار سے وابستہ ہے روزگار حاصل کرتا ہے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھلانا پڑے جو بال بچوں کا نفقہ اور ذمہ اس کے اوپر ہے وہ آسان طریقے سے پورا کرتا رہے اپنے بڑے والدین کی خیر خبر گیری کرتا رہے اگر وہ اپنے پیسے سے کوئی نیک کام کرتا ہے صدقہ و خیرات کرتا ہے اس کا یہ سلسلہ جاری رہے غربا کی اور محتاج لوگوں کی مدد ہوتی رہے تو یوں کاروبار کرنے میں نہ صرف کاروبار کرنا جائز ہوگا بلکہ کاروبار کرنا ثواب کا باعث بھی بن جائے گا تو کاروبار کرنے کے اندر پریشانی بھی آتی ہے ڈپریشن بھی آتا ہے بعضوں کا ذلت بھی آتی ہے بعضوں کا دھمکیاں بھی آتی ہیں وہ سارے صورتیں ہیں تو جب مشقت اور پریشانی جب آتی ہے تو یقینی طور پر انسان کو صبر کرنے کا موقع ملتا ہے انسان صبر کرتا ہے جب بھی انسان صبر کرتا ہے یقینی طور پر صبر کرنا اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن رہا ہوتا ہے تو اس طرح کی جو روایات ہیں ان کا یہی مطلب ہوگا انسان کی جو تگو دو ہے جو محنت ہے جو صبر کرنا ہے اس کا بدلہ انسان کو دیا جاتا ہے ٹھیک دوسرا سوال کیا تھا ان کا دوسرا سوال یہ تھا کہ نیک آمال کرتا ہے لیکن وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ کاروبار میں برکت ہو جائے جیسے لوگ دکان پہ جانے کے بعد تلاوت کر رہے ہیں درود پاک پڑھ رہے ہیں بانس کا معمول ہوتا ہے یاسین شریف پڑھ رہے ہیں یا سورہ واقعہ پڑھ رہے ہیں تو اب وہ یہ اس نیت سے کر رہے ہیں کہ جو ہے اس کے ذریعے سے کاروبار میں برکت ہوگی دیکھیے دو چیزیں ہیں ایک چیز تو یہ ہے کہ جب بندہ تلاوت کرتا ہے یا قرآن پڑھتا ہے یا اسکار پڑھتا ہے اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر خیر ہو جائے ٹھیک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت جو بندہ کر لے اس کو توفیق مل جائے بعض لوگوں کی یہ بھی نیت ہوتی ہے کہ دن کا جو آغاز ہے میں اچھے طریقے سے کروں تاکہ اس کی برکتیں مجھے ملیں ٹھیک ہے میں نے کسی بزرگ رحمت اللہ تعالی کا کول پڑھا ہے جی کہ جس آدمی کے دن کا آغاز تلاوت سے ہو تو پورے دن وہ اس کی برکتیں محسوس کرتا ہے یعنی اس کا وقت وقت میں بھی برکت ہوتی ہے کام میں بھی برکت ہوتی ہے اور یہ بارہ کا ذاتی مشاہدہ بھی ہے کہ تلاوت جس دن کی ہو تو اس دن ایک الگ ہی جو نا وہ نشاط ہوتا ہے طبیعت کے اندر اب معاملہ یہ ہے کہ بات ہے نیت پر کہ تلاوت کرنے والا کس نیت سے تلاوت کر رہا ہے ٹھیک اگر کوئی ایسا کرینہ موجود ہے کہ وہ کرینہ عبادت سے نکال رہا ہے یعنی جو عمل اس نے کیا ہے اس کا عبادت نہ ہونا بتا رہا ہے ٹھیک ہے پھر دیکھا جائے گا مثال کے طور پر کوئی کسی گاہک کو دیکھ کے تصویر پڑھنا شروع کر دے تاکہ اس گاہک کو پتا چلے کہ جناب تو بڑے نیک آدمی ہے ٹھیک ہے یہ تصویر پڑھنا جو ہے وہ سواب کا کام نہیں بلکہ یہ تصویر پڑھنا تو گناہ کا کام ہے کہ اس نے جو اللہ کی عبادت تھی اس میں غیر کو شریک کر لیا ادیا کا کام کر لیا اس نے تو اگ دوسری صورت اگر یہ ہے کہ وہ خیر و برکات کے لیے پڑھتا ہے خیر و برکات کے لیے وظائف کرتا ہے تو برا کام تو وہ بھی نہیں ہے خیر و برکات کے لیے وظائف پڑھنا برا کام نہیں ہے لیکن نیکی کا کام ہے یا نہیں یہ بات ملنے والے ٹھیک ہے پڑھتے تو رہے مفتی ابھی کیا کرے چھوڑ دے پڑھتا رہے میرے ذہن میں ایک جوزیہ آ رہا ہے اصل میں نہیں پڑھنا چاہیے پڑھنے کی کر کیوں فتح رضیا میں کسی جگہ اعلیٰ تعالیٰ نے لکھا ہے جی کہ کسی کی اگر اس طرح کی نیت ہو تو وہ وظیفہ مسجد میں نہ پڑے ٹھیک دنیاوی نیت ہو تو جی ٹھیک تو جائز تو رہے گا ٹھیک لیکن جو زیر بحث مسئلہ ہے وہ یہ ہوگا کہ ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا اگلی مفتی علی اللہ تعالیٰ آپ پر لا محدود رحمت نازل فرمائے میں نے ایک سوال پوچھنا تھا کہ یہ جو آج کل وہ موٹر سائیکل کمپنیاں بنی ہوئی ہیں اور وہ موٹر سائیکل دیتے ہیں ڈیڑھ ماہ پہلے پیسے لیتے ہیں اور کچھ تقریباً چند پرسینٹ پانچ پرسینٹ دس پرسینٹ ڈسکاؤنٹ ملتا ہے کیا یہ ایسا لینا موٹر سائیکل ان سے پیسے بک کروا کے ڈیڑھ ماہ پہلے کیا جائز ہے یا نہیں جائز ہے ٹھیک ہے جی آج کل میں دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو موٹر سائیکل اسکیم آئی ہے وہ پھیلتی چلی جا رہی ہے پھیلتی چلی جا رہی ہے پنجاب کے بہت سارے شہروں میں پھیل چکی ہے جی سکڑنا بھی شروع ہو گئی ہے ہاں کچھ اطلاعات تو ایسی ہیں جی کہ کچھ لوگ فراڈ جس نے کرنا تھا پیسے بنانے تھے وہ غائب ہو چکے ہیں جی ہمیں گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں ہم نے تو اپنے سلسلے میں کوئی مجھے مطمئن کر دے کہ ایک لاکھ روپے پر بیس پرسینٹ نفع کیسے مل سکتا ہے ठीक ٹھیک ہے نا پورا एक्सचेंज ایکسچینج हो ہو جائے گا بینک خالی ہو جائیں گے کاروبار لوگ کرنا چھوڑ دیں گے لوگ, لوگ دو, دو گے چار فیصد کرتے ہیں جی سب یہیں آ کے پیسہ لگا لیں گے تو جو اس کاروبار کی شکل و صورت ہے نا ایک ہوتا ہے فقی طور پر مسئلہ بدلانا میں سمجھتا ہوں کہ ایک مفتی کو اور ایک عالم دین کو صرف یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ مسئلہ جائز ہے یا ناجائز ہے ٹھیک ہے یعنی جو طریقہ ہے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے ٹھیک ہے یہ دیکھنا چاہیے کہ جو مجھ سے مسئلہ پوچھ کے جا رہا ہے اس طریقے کو اپنا کر یہ کرے گا کیا ٹھیک ہے اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے ٹھیک ہے تو اس طرح کی موٹر سائیکل کی جو اسکیمیں ہیں میرا یہ مشورہ ہے اس سے دور رہا جائے ہرگز ہرگز کو اختیار نہ کیا جائے ہاں اگر کوئی شخص آ جاتا ہے کہ جناب یہ میری شیورٹی ہے یہ میرے ڈپازٹ فلاں ادارہ اٹھانے کے لیے تیار ہے ایس سی سی پی سے جو نا میں منظور شدہ ہوں اور میری گارنٹی وہاں رکھی ہوئی ہے میں فراڈ تو کر ہی نہیں سکتا اب آپ بتائیں کہ مجھے صحیح طریقہ بتا دیں ہاں بالکل بتانے کے لیے تیار ہے صاحب آئے تھے ایک کمپنی کے بارے میں پوچھنے جی بہت تیاری کر کر آئے تھے ان کی تیاری کئی اعتبار سے تھی ایک تو جو میری کتاب ہے جی ایم آئی کے متعلق جو فتوا ہے لتائی وہ انہوں نے پورا پڑھا پورا پڑھنے کے بعد سات سے آٹھ چیزیں انہوں نے نوٹ کی ٹھیک ہے اور پکا تھا کالم بنایا کہ اس میں یہ پایا جاتا ہے اس میں ناجائز دوسرے کالم میں لکھا کہ ہمارے پروڈکٹ میں یہ نہیں پایا جاتا ٹھیک ہے یہ پایا جاتا نجائز ہمارے پروڈکٹ میں یہ نہیں پایا جاتا اب وہ لا کے میرے سامنے رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو میں نے کہا کہ آپ کے پروڈکٹ میں یہ نہیں پایا جاتا لیکن یہ خرابی تو پائے جاتی ہے ٹھیک ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ اس پروڈکٹ پر میں فتوا سخت دوں گا جب آپ مجھے قانونی دستاویزات لا کے دکھائیں یہ کمپنی لائسنس رکھتی ہے پبلک میں اس طرح کا کام کرنے کی اس کو اجازت ہے اور اس کمپنی کا مالک کون ہے ٹھیک ہے ہر چھ مہینے کے بعد اس طرح کی کمپنی آتی ہیں پندرہ سال ہوگئے دیکھتے ہوئے ٹھیک ہے لوگوں کے اربوں روپے لے کے غائب ہو جاتی ہیں لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کون مالک ہے آن لائن بنیادوں پہ کام کر رہی ہوتی ہے یا جو نا اپنے نئی ٹیم بنا کر لے سامنے لے کر آتی ہے خود پیپر ہوتے ہیں جی خود پیسہ لے کے سارا سمیٹ کے بھاگ جاتے ہیں وہ جو بےچارے غریب لوگ ہوتے ہیں ورکر ٹائپ کے وہ پھنسے رہ جاتے ہیں تو بہت ساری مکاریاں ہیں اس معاشرے کے اندر اس بات میں شک نہیں ہے جی مجھے بالکل یاد ہے عید کے بعد جو ہمارا جو سلسلہ ہوتا اس میں یہ پہلی دفعہ غلط بنایا تھا صبح آپ نے یہی محتاط انداز سے یہی ارشاد فرمایا تھا فقی حکم الگ بیان فرمایا تھا آپ نے مشورہ جو ہے وہ جو حیثیت میں بیان فرمایا تھا اگلی کال دیجیے میرا نام غلام عباس ہے میں سرگودا سے بات کر رہا ہوں سوال میرا یہ ہے کہ ہماری یہاں شوگر ملز ہیں اور شوگر مل پہ لوگ گنا وغیرہ ٹرالی میں لے جاتے ہیں اور اس کا وہاں سے ایک سی پی آر ان کو دے دیا جاتا ہے بل جو ہوتا ہے بل ملنے جتنی بھی ہیں وہ پیمنٹ 15 دن کے بعد اور مہینے کے بعد کرتی ہیں اگر ایک بندہ انویسٹر ہے وہ کہتا ہے کہ میرے پاس وہ مل لے آئے اور مجھ سے نقد پیمنٹ لے جائیں لیکن اگر دو لاکھ بنتا ہے تو اس میں سے ایک لاکھ اسی لے جائیں یا نبے لے جائیں تو وہ جو اوپر پروفیٹ ہے وہ جائے جائے کہ نہیں جائے یہ پوچھنا ٹھیک ہے جی با اعتبار سوال بہت ہی اہم سوال ہے جی اور آج ہمارا موضوع خود ہی بن گیا ہم تو نہیں پلاننگ کر کر آئے تھے کہ یہ موضوع بنے گا اس موضوع کے اعتبار سے بھی بہت اچھا سوال ہے انویسٹ کی ایک صورت یہ بھی ہے یہ اس کو انویسٹر کہہ رہے ہیں جی ایسے انویسٹر ٹرک اڈوں پہ پائے جاتے ہیں جی ہوتا یہ ہے کہ ٹرک کا جو کرایہ ہوتا ہے وہ کم تو نہیں ہوتا ساٹھ ستر ہزار ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ کرایہ ہوتا ہے ٹرک جو ہے نا وہ یہاں سے گیا پشاور ٹھیک ہے نا چار دن میں تو پہنچا ہے ٹھیک ہے تو یا پشاور سے کراچی آیا ہے تو اب جو ہوتے ہیں ایجنسی والے ہوتے ہیں وہ لوگ ان کو چیک دے دیتے ہیں چیک ہوتا ہے چار دن بعد کا جی اب ان کے پاس جانے کے لیے پیٹرول کے پیسے نہیں ہوتے جی اب وہ اس کا کیا حال نکالتے ہیں کہ جو دوسرے لوگ ہیں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کیا ہم سے کیش لے لو جی آپ کا جو یہ چیک ہے یا آپ کی جو بلٹی ہے جی وہ ایک لاکھ روپے کی پچانوے روپے ہم سے لے جاؤ کیش صحیح اب وہ پھر کیا کریں گے کہ جس تاریخ کا چیک ہوگا اس تاریخ کو جائیں گے جمع کرا دیں گے اور یوں ریپلیس ہو جائے گا اب اس مسئلے کا نام کتب کے اندر ہے مسئلہ تو دین بد دین دین قرض کو قرض کے بدلے بیچنا ٹھیک ہے اب اس کے اندر صورت کیا پائی جا رہی ہے کہ ایک طرف سے تو روپیہ ہے جی روپیہ ہے ٹھیک ہے دوسری طرف سے کیا ہے بل ہے کاغذ ہے وہ بھی روپیہ ہے ٹھیک ہے کرنسی ہے وہ بھی کرنسی ہے ٹھیک ہے تو روپیہ دیا جی ایک لاکھ روپیہ جی اور روپیہ ہی لیا ٹھیک ہے کم جی لیکن فوری طور پر نہیں لیا ٹھیک ہے تو جب کاغذ کی کاغذ کے بدلے خرید و ہوگی روپیہ کاغذ ہے کرنسی کی کرنسی جنس ایک ہو گئی ٹھیک ہے لیکن چونکہ قدر نہیں پائی جاتی تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ اگر ہاتھوں ہاتھ ہو جاتا تو اضافہ ہو سکتا تھا اضافہ جائز ہوتا ٹھیک ہے لیکن یہ ہے ادھار ٹھیک ہے دوسرا جو معاوضہ ملے گا وہ ادھار ملے گا ٹھیک ہے تو روپیہ بیچا اور روپئے کے بدلے بیچا کمی زیادتی کے ساتھ بیچا ادھار بیچا یہ سود کی صورت ہے ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے ایک کال اور رضوان سردار ادا سے صاحب سے میرا یہ سوال عرض ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس بسا اوقات پیسے کم ہوتے ہیں جیسے ساٹھ ستر ہزار روپے تو اب وہ ان پیسوں سے کوئی بزنس وغیرہ تو شروع نہیں کر سکتے لیکن پرائز بونڈ وغیرہ خرید کر رکھ لیتے ہیں کہ شاید اس کی پرائز بونڈ کی وجہ سے ان کا کوئی انعام وغیرہ نکلا ہے تو ایسا کرنا کیسا پریمیم بانڈ جو ہے چالیس ہزار روپے کا وہ سودھی بانڈ ہے اس کے علاوہ جو پرائز بانڈ ہے وہ جائز ہے اس کا خریدنا بیچنا جائز ہے اس پر جو نفع نکلے گا وہ بھی حلال ہوگا انعام بھی جائز ٹھیک ہے مدن چینل کے ہمارے سلسلے کا وقت دورانیہ جو ہے وہ اختتام کی طرف جا رہا ہے اور آپ سے اجازت چاہیں گے سلو الحبیب صلی اللہ تعالیٰ الا محمد صلی اللہ تعالیٰ علی